عليك يا نبی اللہ وعلی يا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سترہ رمضان المبارک چودہ سو تینتیس سے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کی یہ تاریخ اپنے دامن میں کچھ واقعات بھی رکھتی ہے جن میں ایک اہم اور نمایاں ترین تاریخی واقعہ غزبۂ بدر بھی ہے سترہ رمضان المبارک دو سین ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا مسلمان باہر نکلے شہر سے اور حالات تبدیل ہوئے اور ایک جنگ ہوئی لڑائی ہوئی کفار و مسلمانوں کے درمیان جس میں کفار کو وہ شکست پاش ہوئی جس کو اب تک نہ بھولے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے تین سو تیرہ جو مشہور روایتوں سے ہے تین سو تیرہ مسلمانوں کی وہ تعداد تھی اور ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا ستر یا اسی اونٹ شکستہ کمانے تھی مطلب وہ بھی کمزور قسم بھی کمانے تھیں بس ایک بول پڑا تھا کہ نکل, پڑو نکل پڑے اور وہ جس کافلے کا تاب تھا وہ کافلا راستہ بدل گیا ان شاء اللہ تھا اور ان نفو سے کو اپنے سامان جنگ پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ تھا <تصفح> ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیرہ آٹھ ہیں یہ <تصفح> سب غور سے سنیں تھے <تصفح> ان کے پاس دو گھوڑے چھ زیریں آٹھ ہیں <تصفح> بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہیں نہ تیگ و تیر پر تکیہ نہ کنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدائے پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا صلی اللہ تعالی تو یہ جو غزوہ غزوہ بدر جو ہوا کا قرآن پاک میں بھی چند مقامات پر ذکر ہے احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے اور آج چونکہ سترہ رومدان المبارک ہے لہٰذا ان اللہ تعالی آج کے سلسلے میں میں آپ کے سامنے غزبۂ بدر سے متعلق کچھ مدنی پھول ارض کروں گا اول تاخیر سننے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ از ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے ہمارے یہاں جو ایک کلچر ہے اسٹوریز بیان کرنے کا بچوں کو کہ ہم مختلف قسم کی اسٹوریز بیان کرتے ہیں اگر ہم ایک قسم کا مزاج بنا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو فضل قسم کی کہانیاں اور اسٹوری اسٹوریز سنانے کے بجائے انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات غزوات اور صاحبہ صاحب کرام اور بزرگ جن کی جو کرامات ہیں اگر آپ وہ سنائیں نا تو بچوں کی سوچ میں بڑی مدنی تبدیلی اور بڑی مثبت تبدیلیاں آپ محسوس کریں گے یعنی پہلے بزرگ بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیں غزوات ایسے یاد کروائے جاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں یاد کروائی جاتی ہیں ایسے غزوات یاد کروائے جاتے تھے پہلے کے دور تھا اس سے اپنی ایک تاریخ یاد رہتی ہے اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ سامنے آتا ہے اور ساتھ ہی اپنے اسلاف کی محبت یہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے صاحبہ کی محبت بخصوص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے اسلام کی دعوت پھیلائی اور جو اس میں مشقتیں آپ کو آئیں یہ ساری باتیں جب ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں اول تو یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہمارے بڑوں بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا غزوہ اوق کے بارے میں غزوہ خندق کے بارے میں غزوہ بدر کے بارے میں اور بھی بے شمار غزوات ہوئے اور بعض وہ تھے جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے با نفس نفی شرکت نہیں فرمائی اپنے دستے مبارک سے ان کو روانہ فرمایا بعد میں شرکت بھی فرمائی اس کے بعد بھی اسلام کی ایک طویل تاریخ ہے بڑی روشن بڑی تابناک تاریخ ہے اور بڑے بڑے مت اس کا بیان نہیں ہوتا بڑے ہی کارائے نمایاں انجام دیے ہمارے اشلاف ہمارے بزرگان دین نے مگر اس طرف ہماری اس سب توجہ نہیں ہے مطلب پراپرلی ہم اس کو اپنے مطالعے میں نہیں رہتے ہماری جو لائبریریز ہوتی ہیں ان میں اگر آپ نے کوئی اسلامی بک رکھی بھی لی ہیں تو مگر اس کے متعلق کو اتنی معلومات لینے اس کا مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق نہیں ہے اور پھر نصیب یہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس بنے ہوئے ہیں ان میں بھی اس طرح کے کوئی عنوانات نہیں ہے جو پوری دیانت داری کے ساتھ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزات کے ساتھ اور پوری برکتوں کے ساتھ صحابۂ کرنگ برکتوں کے ساتھ ایک عشق و محبت ڈوبے ہوئے انداز میں جیسا ہونا چاہیے ایسا کم ملتا ہے हو, نہیں ایسا تو اس طرح مطلب کہ وہ پروپرلی نالج جو ہمارے دین ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام کے بارے میں ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے آنے نسلوں کو ہونی چاہیے جس کے بارے میں گوان کرتے ہیں ایسا کیسے ہوگا تو انہی مشہور ترین اور اہم ترین اور بنیادی طور پر جو ایک واقعہ ہے وہ غزوہ بدر کا ہے جس کی میں نے مسلمانوں کی جو صورت حال تھی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ مشہور کہ, کہ یہی تھا کہ مسلمان وہ جو کفار, کفار مکہ کا جو لشکر آ رہا تھا قافلہ آ رہا تھا تجارت کا اس کو لینے کے لیے مسلمان جو کے باہر نکلے تھے کہ یہ ہم لے لیں گے کفار کو اس بات کا مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے انہیں جب اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان یہ کر رہے تو وہاں صورتحال تبدیل ہو گئی اور انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی کہ ہم مسلمان سے نکل کر جنگ کریں گے لڑائی کریں گے اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے جو لوگ تھے جو ان میں بڑے کہلاتے تھے یہ نکلے پوری تیاری ہوئی اور ایک طرف مسلمانوں کی یہ بڑوں بے سارو سامانی میں نے آپ کو بیان کی دوسری, دوسری طرف آئیے تو دشمنا نے خدا کی جو تعداد وہ تین گنا یعنی ان سارے نو سو ہے ہزار بھی کہتے ہیں ان کے پاس سو برق رفتار گھوڑے ہیں اوپر کیا بیان کیا میں نے آپ کو پہلے کہ ایک گھوڑا تھا ان کے پاس ایک سو گھوڑے جن پر سو زرہیں تھی سو زرہ پوش جنگجو ان پر سوار تھے بالکل چنگی سامان کے ساتھ چھ سو آلہ نسل کے اونٹ کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار بردار جانور نو نو دس دس اونٹ روزانہ زبہ کر کے لشکر کفار کی پور کلف دعوت کا اہتمام ہوتا ہر شب مضمے عیش و نشاط برپا کی جاتی جس میں شراب کے جام لنڈائے جاتے تھے خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ اور سحر انگیر نغمہ سے ان کی آتش غیظ و غذب کو خوب بھڑکاتی رہتی تھیں ان کے باوجود اس کے باوجود غلامان نے صلی اللہ تعالی وسلم کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی فروزہ ہے شراب وحدت کے نشے میں سرشار اپنے پرو دگار کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علی وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھر کی ماضی لگانے کے عزم کیے رضا الہی کی منزل کی طرف مستاناوار برتے چلے جا رہے ہیں انہیں اپنی تعداد کی کمی سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثیر تعداد اور سامان خرب کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں باتل کے سنگین کلروں کو پاؤں کی سے ریزہ ریزہ کر دینے کا عزم انہیں ماہی بے آپ کی طرح ترپا رہا ہے شوق شہادت انہیں بے چین کیے دیتا ہے جانے بدر کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے کسی شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے وہاں سینوں میں کینا تھا شکاوت تھی عداوت تھی یہاں ذوق کے شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات خور کے کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جام بازی تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی وضاحت کے لیے حق کے لیے ان کی شہادت تھی یہ جینا بھی عبادت تھا یہ مرنا بھی عبادت تھی شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ کھلا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ شہادت اعلی منزل ہے مسلمانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی شہادت پا کی ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پچان تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں سما سکتی سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں جب جبکہ نشے حب محبوب خدا دل میں محمد کی محبت دین حق کی شرط ابل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دام نے تو میں آباد ہونے کی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 صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو میرے مدری چینل کے ناظرین کفار مکہ جنگ کی تیاری کر کر بدر کے مقام پر پہنچے مسلمان بھی بدر کے مقام پر پہنچے اور بارہ رمضان المبارک مبارک سترہ کو یہ مارکہ ہوا بارہ رمضان المبارک مبارک دو سین ہجری کو بڑی اجلت کے ساتھ یہ کافی چل پڑا کیفیت اس کی میں نے آپ کو بیان کر دی اور وہاں سے کفار مکہ وہ چل پڑے البتہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ابو سفیان جس کے قافلے کا تعقب ہونا تھا وہ تو نکل گیا نا سائیڈ سے اور کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارا مال میرے پاس محفوظ ہے اور اب تم اپنے اطمینان میں رہو لیکن ہوا یہ کہ جب مکے میں یہ خوفنا خبر پہنچی کہ یہ مسلمان ان کا مال تجارت لینے کے لیے باہر نکل آئے تو ان کا ایک جوش تھا اور وہ بے چینی جو تھی اس وہ ان کو پورے تیار کر کے باہر تو لے آئی اور یہاں سے ابو سفیان کا ان کو پیغام پہنچا کہ تم واپس لوٹا میں تمہارا مال لے کر آ رہا ہوں اب جب ہی ابو سفیان کا خط کفار مکہ کے ہاتھ آیا تو خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرا اور قبیلہ بنو ادی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا مال تو پہنچ گیا ہم اب تو حاجت نہیں ہے مسلمانوں سے لڑنے کی اور ہم وہ آم واپس لوٹ چلتے ہیں اب یہ سن کر ابو جہل تھا جو ابو جہل وہ بگڑ گیا اور کہنے لگا اس شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے وہاں اونٹ زبا کریں گے خوب کھائیں گے کھلائیں گے شراب پیئیں گے ناچ رنگ کی محفلیں سجائیں گے تمام قبائلی عرب پر ہماری عظمت و شوقت کا سکہ بیٹھائیں گے اور وہ ہمیں شام سے ڈرتے رہیں گے خیر کفار قریش تبو جیل کی رائے پر عمل کیا لیکن بنو زہرا اور بنو ادی کے دونوں قبائل یہ واپس لوٹ گئے حصہ نہیں لیا اب گفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے تو بڑی مناسب جگہ پر اور ایک مضبوط زمین پر انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا قبضہ کر لیا تھا اب سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت مولا علی اور حضرت زبیر حضرت ساج النبی وقا سبزی اللہ تعالی عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں ان حضرات نے قریش کے دو غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریش قریشی فوج میں قریش کے سداروں میں سے کون کون ہیں تو دونوں غلاموں نے بتایا اتبا بن ربی شیبہ بن ربی ابوالبتری حکیم بن حزام نوفل بن خلید حارث بن عامر نظر بن ہار زمعہ بن اسود ابو جاہل بن حشام امیہ بن خال سہیل بن عمر عمر بن عبد عباس بن عبد المطلی وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں یہ فہرست سن کر میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو فرمایا کہ مسلمانوں سنو مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے یہ مسلم شریف کی روایت میں نے بیان کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو اب چونکہ وہ پہلے آ چکے تھے دونوں نے اپنی پکی جگہ لے لی تھی کفار مکہ نے اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں اس میں دھنس جاتے تھے چلنا بڑا دشوار تھا اسی مکے کو دیکھ کر حضرت سابیہ رسول بارگی رسالت میں حاضر ہوئے اور رض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یہاں جو ہم نے پڑاؤ کیا ہے مطلب وہی ہے الہی کی پر مبنی ہے یا کوئی مطلب جنگی تدبیر کے حوالے سے نہیں پہلے کتنی مطلب ایک مدبانہ بات کی کہ اس کی کوئی وجہ کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی وہی تو اس معاملے میں نازل نہیں ہوئی ہے تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا عرض کی بارگ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کہ میری رائے ہے کہ جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں کو قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنو پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں کیونکہ انہیں چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے کہ انہیں چشموں سے ان کے کنو میں پانی جاتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی رائے بڑی پسند آئی اور اسی پر عمل کیا گیا اب اب دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں پر کتنا پیارا انداز تھا اور غلام کا مشورہ دینے کا کتنا پیارا انداز تھا کتنے پیرے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ دریافت کیا اگر یہ مطلب وہیں پر مبنی ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ وہیں پر مبنی نہیں ہے تو پھر جنگی تدبیر کے حوالے سے اپنی رائے پیش کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا مطلب آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسا ان کے درمیان رکھا تھا کہ صحابہ کرام والے مردوان بات کر لیتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کے مشورے ان سے مشورے لیتے بھی تھے اور الحمد ان کے مشورے قبول بھی فرمایا کرتے تھے الغرض اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس طرح آئی کہ جس میدان کی گرد و ریت مطلب ریت میں جیسے پاؤں دھنس جاتے تھے تو اللہ تعالی کی مدد ایسی ہے کہ بارش ہو گئی اب جب بارش ہوئی نا تو وہ جگہ جہاں پر پاؤں دھنس جاتے تھے اب ریت پہ پانی پڑ گیا تو اب وہاں پر پاؤں جمنے شروع ہو گئے اور جہاں کفار فار نے پڑاؤ کیا تھا وہ چونکہ زمین ایسی تھی کہ وہاں پانی پڑی وہاں پانی پڑا تو وہاں پھسلن اور وہ چکناہٹ جیسا اور کیچڑ جیسا سا ہو گیا جہاں ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا اسی طرح مسلمانوں نے اپنے ہوز وغیرہ بنا لیے کہ غسل ہو پانی پینے وغیرہ کے لیے کام آیا یوں پانی جمع کر لیا سترہ نماز المبارک شب جمعہ تمام عشیکان رسول صاحبہ کرام مسلمانوں کی جو فوج تھی آرام و چین کی نیند سو رہی تھی مگر ایک آکا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کی ذات مبارک تھی جو ساری رات اللہ عز وجاللہ کے حضور دعا کرتے رہے صبح نمودار ہوئی آپ نے نماز کے لیے جگایا نماز ادا کی گئی آپ نے بعض و نصیحت فرمائی اور صحابہ کرام کی رگوں میں اے سی ایک جوش اور ولبلا اور ایک قربان ہونے کا ایک ایسا طوفان مجھے مارنے لگا کہ بس سب کے سب جیسے کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مالے گنی نہ کشور کشائی کہ مسلمان کا مطلوب یہ شہادت ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود عموم کہ مسلمان کا مطلوب و مقصود یہ شہادت ہے مال غنیمت تو کشور کشائی نہیں ہے الا کلیمت الحق ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے اسلام و دین کو آگے بڑھانا ہے اس کی خدمت کرنی ہے ایک ایسا ولبلا ایک ایسا جذبہ ان کے اندر تھا صاحبہ کرام والے مردبان میں البتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے رات ہی میں چند اپنے صحابہ کرام علیہ مریدوان کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ بھی فرمایا تھا اس وقت اپنے دستے مبارک میں ایک چھڑی دی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں چھڑی تھی آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیریں بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ فنا کافی کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل کا بتائی تھی اس کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا اور اس حدیث سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون کب اور کہاں مرے گا ان دونوں کا ان دونوں کی غیر کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا البتہ ہمارا موضوع غزبائے بدر ہے ابھی کی کفار قریش میں بعض لوگوں نے اس لڑائی کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن ابو جہل کی جہالت تھی جو یہ لڑائی تلی نہیں کیونکہ شکست اور ایک بدترین شکست ان کا مقدر تھی اور ابو جہل مسلسل اس آگ کو جنگ کی آگ کو بھڑکاتا ہی چلا جاتا تھا جمعہ کے روز سترہ رمضان مبارک مجاہدین اسلام کی سب بندیوں کا حکم ہوا یار آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں ایک چھڑی دی اور اس کے اشارے سے اپنے صحابہ کی صفوں کو درست فرماتے جا رہے تھے ایک بڑا انوکھا واقعہ پیش آیا صفوں کی درستی کے دوران ایک صحابی تھوڑے باہر نکلے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ان کو صف میں آنے کا ارشاد فرمایا یہ آقا کی بارکا میں حاضر ہو گئے آقا آپ نے مجھے چھڑی ماری مجھے اس کا وہ بدلہ لینا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن مبارک اٹھایا کہ لو بدلہ لے لو جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مبارک ظاہر ہوا وہ صحابی بڑھ کر آقا کے شکر میں اقدس سے لپٹ گئے اور چومنے لگے اور جیسے مبارک سے چپک گئے بس کر لیا اب آپ سوچو تو صحیح سامنے کفار جان کے پیاسے لڑائی کا میدان جنگ کا میدان سفید بنی ہوئی ہیں اور یہ صحابی ہیں کہ لپٹ گئے چپک گئے چمڑے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ شف عرض کا تا ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں ہو سکتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے قبل میرا جسم آپ کے جسم سے مسا ہوا ہو یہ عشق و محبت کا انداز دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی آپ دیکھیے کہ یہ کیسی و مستی کا عالم تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم اطرے سے چھو جائے اور یوں شہادت کی میں منزلیں تے کرتا چلا جاؤں اللہ تعالی صحابہ کرام کے ذوق و شوق کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اب سب بندی سے فارغ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا ظاہر ہے بس میں کفار کا جو ہدف تھا وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو دفاعی جو اقدامات تھے وہ یہ تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے جلوہ فرماؤ گے اور صحابہ کن عالم مردوان وہاں پر پہرہ دیں گے اور اس میں جو سب سے سب سر فہرست تھے پہرہ دینے میں جو آگے آئے وہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت سعد دن ماس بی چند ساتھ اس چھپر کے گیت پہرا دیتے رہے پیارے آکر صلی اللہ تعالی وسلم نازک گھری میں اپنے رب ربج اللہ کی بارکا میں گریہ وزاری کرتے رہے دعا مانگتے رہے یا اللہ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے آپ پر اس قدر رقت اور محبیت تاریخ تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے کیچت سیکھ لیاتی کبھی سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے لائی اگر یہ چند مفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین میں تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہ جب آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر تو ان, ان کی بھی بے قراری بڑھ گئی رقت تاریخ ہو گئی اور چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر رکھ دی آپ کے دست مبارک کو تھام کر بھرائی آئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے اب بس بھی کیجیے آتا اب بس بھی کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن سبرمی جو اپنے مقتول بھائی کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا وہ آگے آیا عز. عمر عبداللہ تعالیٰ نو کے غلام میدان میں آگے نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے پھر ایک اور صحابی ہوسٹ کے پاس پانی پی رہے تھے نہ کہاں ایک تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید صحابہ کرام عالم اور ادوان میں ذوق شہادت کا جذبہ ابھارتے ہوئے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھے چلے جاؤ جس کی چورائی آسمان اور زمین کے برابر ہے حضرت عمیر جو انصاری صحابی تھے بول اٹھے یا رسول اللہ کیا جنت کی چورائی زمین اور آسمان کے برابر ہے ارشاد فرمایا ہاں یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا واہ واہ آپ نے دریافت فرمایا کیوں ہے امیر تم نے وابا کس لیے کہا اور کیا فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے خوشخبری سناتے تو ارشاد فرمایا ہے امیر تو بے شک جنتی ہے تو امیر اس وقت کھجورے کھا رہے تھے یہ بشارت سنی مارے خوشی کے کھجورے پھینکر کھڑے ہو گئے ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے جا بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو اس طرح یہ جنگ جو غزو بدر کے مطالعے میں عرض کر رہا ہوں یہ چلتا رہا کہ اتنے کفار کا سپہ سالار اتبا بن ربی اپنے سینے پر شتر مور کا لگا ہوا لگے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربی اور اپنے بیٹے ولید بن اطبا کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی سب سے نکل کے مقابلے کی دعوت دینے لگا اسلامی می صفوں میں سے حضرت اوف حضرت معاذ حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ مقابلے کے لیے نکلے اتما نے لوگوں کے نام و نصب کو پوچھا جب انہوں نے اپنے انصاری ہونے کی اطلاع دی تو اس نے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا کہ یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں اشراب قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے اب تک قبر خرور کا انداز دیکھیے فخر کا و خرور کا انداز دیکھیے جب اس نے یہ کہا تو پھر کیا تھا اسلام کے وہ سالار اسلام کے وہ مجاہد وہ بہادر نکلے جن کے سر پر خود پہنے ہوئے تھے چہرے چھپے ہوئے تھے اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو تینوں نے اپنے نام بتائے ایک نے کہا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نے کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نے کہا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کا نام یہ آنا تھا کہ بدر کی تو زمین ہی ڈھیل گئی کفار کے دل تھلوا گئے ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اتبا کا مقابلہ کیا دونوں لڑے آخر کار اپنی تلوار کے ایسے وار کے ایسے وار کے ایسے وار کے, کے, کے, کے, کے, کے اتبا کو زمین پر ڈھیر کر دیا ولید کا مقابلہ مولا مشکل کشا سے ہوا اللہ کے شیر کے ذوال وہ شیبا نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر تشریف لے آئے یہ منظر دیکھ کر مولا مشکل کشا جھپٹے آگے بڑھ کر شیبا کو انہوں نے قتل کر دیا اور عبید حضرت عبیدہ اور کو اپنے کندھوں پہ لاٹ کر آقا کی بارگاہ میں کدو میں ڈال دیا ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا گودا دے رہا تھا اسی حالت میں میں آقا آقا عرض کی آقا کیا میں شہدت سے محروم رہا ان کے کی جذبے کیسے تھے آقا کیا میں شہادت سے محروم رہا ارشاد فرمایا کہ نہیں ہرگز نہیں بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے خیر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہ وہ لڑائی تھی جس میں ابو جہل بھی اپنے انجام کو پہنچا ابو جہل بھی مارا گیا اور مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب ہوئی اللہ تعالی کرم کہ ابو جہل مارا بھی گیا تو کیسے آئیے میں آپ کو یہ ابو جہل کی موت کا واقعہ سناتا ہوں سید بن رضی اللہ فرماتے بدر کے روز جب میں مجاہد کی مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے ارد گرد دو نو عمر انصاری لڑکے دیکھے اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے جواب دیا پہچانتا تو ہوں مگر تمہیں سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے وہ گستاخ رسول ہے خدا عزمت اللہ کی کسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں اس کے ساتھ والے لڑکے نے مجھ بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی جیسے کہ شاعر کہتا ہے قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو ہاں قسم کھائیے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو حضرت عبد الرحمانہ مسجد فرماتے اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے ڈرپوک سپاہیوں کے درمیان گشت کر کے ان کو اکسانے کے لیے رجس پڑ رہا تھا اشعار پڑ رہا تھا میں نے لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا وہ تلوار لہراتے ہوئے اکاروں کی طرح جبتے اور اس پر ٹوٹ پڑے وہ زخمیوں کا حص و ہر کا زمین میں گر پڑا دونوں اپنے پیارے امید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی آقا ہم نے ابو جہل کو ٹکانے لگا دیا ہاں جبتے ان پر ٹوٹے اور زخمیوں پر گرا اور بے حصوں زمین پر گر پڑا اور یہ جا کر خوشخبری سنا رہا تھا ہم نے ابو جیل کو ٹھکانے لگا دیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے استحصار فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے اب دونوں ہی کہنے لگے میں نے میں نے میں نے تو شہن شاہ نام دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استحصال فرمایا جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں کپڑے سے صاف تو نہیں کر دیا کی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلواروں کو ملحظہ فرمایا وہ دونوں خون سے رنگین تھیں فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تابو جہل پر بدر کے ان دونوں ننے جانساروں کو سلام یہ اسلام کے شاہین صفت ننے مجاہدین جنہوں نے لشکرِ قریش کے سپے سالار دشمنانِ خدا دشمنانِ خدا اور اس امت کے سنگ اور سرکش فرون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا ان کے اسمع گرامی ہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ نما یہ دونوں مدنی منع سگے بھائی تھے ان کے عشق رسول پر صد ہزار تحسین اور آفرین اور ان کے جیات جہاد میں لاکھوں سلام کہ اس کے کھیلنے میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپے سالار ابو جہل جفاقار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں ملا دیا کیسے جذبے تھے قربان ان کے جذبوں پر ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت سیدنا ماس رضی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں اپنی طلبہ لے رہا ہوا ابو جہاز پر ٹوٹ پڑا میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری اس کے بیٹے اکرما جو بعد میں مسلمان ہوئے نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کا ایک تسما کے ساتھ لٹکنے لگا یعنی تھوڑا تھوڑا لٹکنے لگا وہ کھال سے ہائی ہائے دل کے دل کے کانوں سے سنی ہے سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالتے ہوئے مطلب سنبھالتے رہے اور دوسرے ہاتھ سے دشمنوں پر تلوار چلاتے رہے لٹک لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا لہذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا جس سے جیل کا چسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ مصروف پیکار ہو گیا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور یہ حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے یہ جذبے تھے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے صاحب رسول میں عبادت کے دوران کیسی وجدانی کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی انہیں کسی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا یہ دیکھا اب آئیے آخر میں میں آپ کو اس جنگ سے میں جو مسلمانوں کی جو مدد ہوئی اس کا ایک نتیجہ بیان کرتا ہوں جو درس ملتا ہے وہ بیان کرتا ہوں اور میرے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اس میں جو کچھ ہمارے سامنے آیا ایک تو مختصر لشکر اور سامنے کفار جفاکار مسلمانوں کا جذبہ ایمان صادق اور اسلام کے لیے مر مٹ جانے کا جذبہ دنیا کے عیش و طرف پر نظر کا نہ ہونا اور روئے روئے میں خون کے قطرے قطرے میں دین اسلام کی و عشانت کا جذبہ. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اعتماد کہ اس مختصر سے ساز و سامان میں اس قدر زبردست اور پوری تیاری کے حضرت آئے ہوئے کفار کے دانت کٹھے کر دیے اور ان کو بھاگتے بنے کئی قیدی کر لیے گئے اور کئی مار دیے گئے بہت ساری وضاحت ہے اس کے اندر لیکن ظاہر ہے کہ اب اتنا بڑا واقعہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی کا فرشتوں کے ذریعے اس غزلے میں مدد کرنا پہلے ایک ہزار بھیجے پھر تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دیے پھر فرشتوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچی جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے آسمان سے پانی برسا کر ریتیلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا مسل وہ جس سے وہ مسلمانوں کو تقویت ملی اور وہاں کیچڑ ہو گئی پھسلن ہو گئی یہ گھیمی مددیں ہوتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھنی چاہیے سامان کم تعداد کم سب کچھ کم صحیح جب اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر ہوگی ایمان مضبوط ہوگا علم و عمل کے پیکر ہوں گے مدد آج بھی ہے ہمیں علم و عمل کی حاجت ہے ہمیں جنت کی تیاری کرنے والے اعمال چاہیے جنت میں لے جانے والے اعمال چاہیے ہم اپنے کردار کو درست کریں اپنے اطوار کو درست کریں اپنے مزاج کو درست کریں اپنے طور طریقے اچھے کریں اور اسلام اور دین کی احکامات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ شاء تعالیٰ مسلمان ایک بار پھر ترقی کے زینے چڑھتے ہی چڑھتے لے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت کچھ بیان کرنے کا ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب بدر کی برکت عطا فرمائے غزبۂ بدر کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو راہ خدا از میں سفر کر کے سنت و خدمت کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے وقت تو قربانی دیں اللہ تعالیٰ عمر حافظ و ناصر و امین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای امیر لہسنوں کی طرف چلتے ہیں جہاں رقت انگیز مناظر ہمیں نظر آتے ہیں صلو علی